تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہین ودا دیا جاتا ہے یا تو عذاب اقامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور